مومنو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے اور اللہ تمہارا آقا اور مالک ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمتوں والا ہے